منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لا أن آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بضلال العبيد وقال عز وجل وإذا سعلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان خدبۂ مصنوعہ کی بات پرانی مجید کی دعیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاؤ کی ہیں ان دعیتوں کی روشنی میں میں آج کے خطبے میں دعا کے موضوع پر روشنی ڈالنا دعا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اور فطری حاجت ہے انسان کمزور مخلوق ہے انسان بندہ ہے مجبور ہے مکھور ہے مرغوب ہے محکوم ہے وہ جب پریشانیوں میں گھلتا ہے آفتوں اور مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو اس کی فطرت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پکارے اپنے مالک کو پکارے اس معنی میں دعا انسان کی ایک فطری حاجت ہے فطری ضرورت ہے ہر مسئلے کا اور ہر مشکل کا حل دعا ہے ہر مرض کا علاج دعا ہے اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اد دعا اہول عباد آپ نے فرمایا کہ اد دعا اہول ابادہ دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے اور دعا ایک عظیم عبادت ہے مطلب یہ ہے عبادتیں بے شمار ہیں نماز بھی ایک عبادت ہے عج بھی ایک عبادت ہے روزہ بھی ایک عبادت ہے لیکن عبادتوں میں دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ هو کہ دعا کے وقت یہ بندہ اللہ تعالی کے حضور جس آجزی اور جس انکساری کے ساتھ مانگتا ہے یہ آجیزی اور یہ انکساری دوسری عبادتوں میں عموماً مفقود ہوتی ہے دعا انسان کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو کر کسی بھی آفت میں گرفتار ہو کر انسان اللہ تعالی کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں اللہ تعالی نے کہا ادو استجب مجھے پکارو مجھ سے مانگو اور مجھ سے طلب کرو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں دعا کا حکم بھی فرما رہا ہے اور دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کر رہا ہے کہ بندو اگر مجھ سے مانگو گے میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے میرے آگے دستے سوال دراز کرو گے میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا تمہاری ہر تمنا پوری کروں گا تمہاری ہر پکار پر میں کہوں گا پرور دگارہ کہہ رہا ہوں اللہ اکبر رب العالمین سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے رب العالمین کن کن لوگوں کی سنتا ہے قرآن مزید نے مقامات میں مضمون بیان کیا ہے کہ مشرقین جب سمندری سفر کیا کرتے تھے سمندر میں جب ان کا سفینہ مشکلات میں گر جاتا تھا موجوں میں گر جاتا تھا موجوں میں, میں پھنس جاتا تھا اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے سارے بتوں کو بھلا کر سارے خداؤں کو بھلا کر اپنے سارے خداؤں کو جھٹلا کر اللہ اس کے ایک ہو کر اور مخلص ہو کر پکار دے کے پرور اس مصیبت سے تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے اس مصیبت سے تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے اس مصیبت سے تو ہی ہمیں چھٹکارا دے سکتا ہے کرور بگارا ہمارے سفینے کو اس بھور سے نکال دے اس مشکل سے نکال دے اس مصیبت سے نجات دے دے قرآن نے دسیوں مقام پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پہ تمہاری سنتا ہے اور تمہیں نجات دیتا ہے اور تم ساحل پہ پہنچ کے پھر اللہ کے نا بن جاتے ہو رب العالمین ایسوں کی جب سنتا ہے تو بھائیوں ایک مومن کی کیوں نہیں سنے گا ایک مواحد کی کیوں نہیں سنے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سلیقے سے پکارا جائے ادب سے اس سے دعا کی جائے ادب سے مانگا جائے قرآن کہتا ہے ام یجیب جی اذا دعا ہم میں یو جی گل کہ جب کوئی پریشان حال شخص جب مصیبتوں میں گرفتار شخص اللہ پکارتا ہے تو بتاؤ اس دنیا میں کون سی طاقت ہے رب العالمین کے سوا کون سی طاقت ہے دعاؤں کو سننے والی رب العالمین کے سوا کون سی طاقت ہے بیماروں کو شفا دینے والی رب العالمین کے سوا کون سی طاقت ہے مصیبت زدہ انسانوں کی مصیبت کو آسان کرنے والی رب العالمین کے سوا کون سی طاقت ہے جو پریشان ہو کی پریشانی کو دور کرے رب العالمین کے سوا کون سی طاقت ہے جو بے اولاد کو اولاد عطا کرے رب العالمین کے سوا کون سی طاقت ہے جو کسی کی تجارت اور کاروبار میں برکت ادا کرے کوئی بھی مصیبت کا انسان اس دنیا کی کسی بت میں کسی بھی مصیبت میں, میں گرفتار ہو کر مصیبت کسی بھی رنگ میں آئے کسی بھی طریقے میں آئے قرآن کہتا ہے بتاؤ رب العالمین کے سوا کون ہے تمہاری دعاؤں کو سننے والا تمہاری قرآن کو سننے والا اللہ کی تسم اس کے سوا اس کائنات میں کوئی سننے والا نہیں کوئی حادثت روا نہیں کوئی مشکل پشا نہیں کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں وہی بندوں کی سنتا ہے وہی بندوں کی قبول کرتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص تم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ جوتی کا چسما بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے جوتی کا چسما بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے اللہ سے مانگو اللہ سے مانگنا کرینے اور سلیفے سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں سنے گا مسئلہ ہمارا یہ ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا رب العالمین سے مانگتے ہیں بے اطمینانی کی کیفیت میں بے یقینی کی کیفیت میں کی کیفیت میں اور وہی جب نو غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں مندروں میں جاتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں اس عاجزی کے ساتھ گر گراتے ہیں اس عاجزی کے ساتھ روتے ہیں شیخ الاسلام ابن سیمیہ رحمت اللہ علی لکھتے ہیں اللہ کے قسم یہ سب برس یہ لوگ جو مزار پہ جا کے روتے ہیں مزارہ پہ جا کے ان کی ساری کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی قسم وہ ایسی آزیزی ایسی انکساری را... ان سے وہاں روتے ہیں کہ کبھی اس آزیزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی تو کسی نے نہیں ہوتی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس جس آزیزی کا انسار جس آزیزی اور انکساری سے یہ لوگ مردوں سے مانگتے ہیں اگر اس آزیزی اور انکساری سے اللہ سے مانگنے لگے ان کی کوئی دو اللہ رت نہیں کرے گا مگر مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے ہمیں بتوں سے امیدیں ہیں ہمیں قرب و قبر وانوں سے امیدیں ہیں ہم مردوں سے امیدیں لگائے بیٹھے رہتے ہیں سو بار وہاں جاتے ہیں سو بار مانگتے ہیں اور وہاں مراد پوری نہیں ہوتی تو آگے بھی مانگتے ہیں مگر رب العالمین سے ایک بار دعا کی دو بار دعا کی تین بار دعا کی فوراً الزام دے دیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی نوزب اللہ سن نوزب باللہ بھائیوں دعا اگر سلیسے سے مانگی جائے ادب سے مانگی جائے اس کے جو شرائط آداب اور ضوابط ہیں اس سے مانگی جائے اللہ کی قسم ہماری کوئی دعا نہیں ہوتی دعا کیسے کی جاتی ہے دعا میں کیا مانگا جاتا ہے دعا میں کیا جذبات سے دعا مانگنی چاہیے قرآن مجید نے ہمارے سامنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام اپنی زندگی کی اوقات مشکل م... میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید میں ذکر کی ہیں کوئی نبی اللہ کی جی نعمت پر شکر گزاری کر رہے ہیں کوئی نبی اللہ کی کوئی نعمت ان کے پاس نہیں ہے اللہ تعالی سے کوئی نعمت مانگ رہے ہیں کوئی نبی کسی مصیبت میں مفتلا ہیں اللہ صبح رکھ و تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات اور چھٹا چاہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید نقل کرتا ہے یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے صورت الشعرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا نقل کی تَحَا رَبِّ حَلِّ حُکْمَهُ الْحِبْنِ بِالصَّالِحِينَ رب بے حبل حکم والی رستار ہی پرور مجھے حکم دا فرما مجھے حکمت ادا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے میرا حصر نیک لوگوں کے ساتھ ہو صالحین کے ساتھ ہو وجال اور پروردگارہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر کر دے آنے والی نسلیں مجھے نیک نامی کے ساتھ یاد کریں میرا ذکر خیر آنے والی نسلوں میں کر دے وجال نے اور فسی اور پرور دیکارا مجھے نعمتوں والی جنت کے مارے سین میں سے بنا دے تو دیکھو اللہ تعالیٰ سے سب سے عظیم چیز سب سے بڑی چیز جو مانگی جاتی ہے وہ جنت ہے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے ہم ہم میں سے ہماری دعاؤں کی بہت بڑی کمزوری ہے ہماری دعائیں ہماری دعائیں مادہ پرستی پر مبنی ہوتی ہیں ہم دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جن کا تعلق صرف دنیا سے ہوتا ہے ہم تندرستی مانگتے ہیں صحت مانگتے ہیں خوشحالی مانگتے ہیں دولت مانگتے ہیں اولاد مانگتے ہیں ہمیں بہت کم توفیق ہوتی ہے رب العالمین سے اس کی رضا طلب کرنے کے لیے اس کی خوشنودی مانگنے کے لیے اس کی جنت کو مانگنے کے لیے کردار کو مانگنے کے لیے اور آخرت کی نعمتوں کو مانگنے کی ہمیں بڑی کم توفیق ہوتی ہے انبیاء بھی السلام کی دعا میں دیکھیں گے دنیا سے زیادہ آخرت کا پہلو غالب رہتا ہے یوسف علیہ السلام مصر کے تخت و تاج کے مالک ہیں ایک وقت تھا کہ بھائیوں نے سازش کر کے گھر سے نکالا کنویں میں ڈالے گئے مصر کے بازار میں بیچے گئے اور شاہ مصر کے دربار میں پہنچے غلام کی حیثیت سے اور پھر ایک وقت آیا کہ نوزل نہ الزام لگا کر خانے میں بھیجا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی لایا کہ یوسف علیہ السلام اسے مصر کے تخت و تاج کے مالک بن گئے مصر کی حکومت ان کے پاس آ گئی بادشاہ ہیں اب اور بادشاہ بننے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں بادشاہ بننے کے بعد مصر کے سخت واج کے مالک بننے کے بعد یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب قدا ادا سنی منل ملک واللم من اللہ رب من رب ادا رب قدا منل من پر وردگارا تو نے مجھے بادشاہ ادا کی تو نے مجھے سلطنت ادا کی تو نے مجھے اقتدار ادا کیا واللم سنی من اویل اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم کا کیا تیری نعمت چاہیے سو پھر رسماوا کی وفظ سو پھر رسماوا زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اے زمین و آسمانوں کے خالق توفنی مسلم اتنی بس مجھے ایمان کی موت نصیب فرمانا اسلام کی حالت میں موت دینا بس اور مجھے نیک لوگوں کی ساتھ دیکھا ملا دینا ایک جھونپڑی میں رہ کر اس طرح کی دعائیں کرنا یہ دعا ہر شخص کو یاد آئے گی لیکن ایک مصر جیسے متمدن ملک کے سخت و تاج کے مالک بننے کے بعد ایک نبی یہ دعا کرتا ہے سماسی السماوات لفظ دنیا کہ میری دنیا بنا دی پرخرت بھی بنا دے مسلمان سلیمان, علیہ السلام ہے سلیمان علیہ السلام ہے علسلام جیسے جنیل قدر پیغمبر کے بیٹے ہیں خود بھی پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کی کافی نعمتیں انہیں ملی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ان پر ہو رہی ہے سے اللہ تعالیٰ نے کافی کنٹرول ادا کیا تھا پرندوں کی بولیاں انہیں سکھائی تھی جنات کے قافلے کے قافلے ان کے کنٹرول میں کر دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے کے بعد سراسا دعا اور مناجات ہے اور بے ساختہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی اعوذ عنی ربی اعوذ عنی انا اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی وانا مله صالحا ترضاه وادخلنی کا في عبادک الصالحین پروردگار تو نے مجھے جو نعمتیں عطا کی تو نے مجھے مجھ پر نعمتوں کی جو بارش کی ہے تو نے مجھے علم عطا کیا تو نے میرے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تو نے میرے جنات کو میرے قابو میں کر دیا اور ت نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی پروتارا ایسی سلطنت نے مجھے عطا کر دی کہ جو میرے بات کسی کے کسی کے بس میں نہیں پروت میں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد یہ دعا کرتا ہوں ہو کی شکر غزاری کی توفیق عطا فرما مجھے ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما نہ صرف وہ نعمتیں جو ت نے مجھے عطا کی بلکہ مجھ سے پہلے میرے باپ داود کو میرے باپ داود کو تو نے جو نعمت تھی آتا کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما اس کے بعد کہا انشکرا نعمتک اللہ دی انام دالی وعلی والدی وانعمل صالحا تردہ وانعمل صالحا تردہ پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرما میں ایسا عمل صالح کروں ایسا نیک عمل کروں اور ایسی زندگی گزاروں جس زندگی سے تو راضی ہو جائے انسان راضی ہوں کہ نہ ہو انسان خوش ہوں گے نہ ہو مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو عمل کے تجھے خوش کرے تجھے راضی کرے وہ دخل مدی کافی اعباد کا سال ہی پر اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے خاص اور مخلص سال سالے بندوں میں میرا شمار فرما لے یہ دیکھو یوب علیہ السلام ہے یہ دیکھو ایوب علیہ السلام ہے امبیا علیم السلام نے کیسے کیسے نمونے اللہ نے ہمارے سامنے رکھے ایک طرف یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتی ہے تو ایک طرف سلیمان علیہ السلام کی زندگی شرافا شکر سے عبارت ہے تو دوسری طرف یہوب علیہ السلام ہے جن کی زندگی سرافا صبر سے عبارت ہے مصیبتوں میں گرفتار ہیں اللہ نے دولت دی تھی اللہ نے مال دیا تھا اللہ نے صحت اور تندرستی دی تھی حافظت دی تھی بیوی بچے عطا کیے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان کا امتحان لینا مقصود ہوا ایک ایک نعمت چھین دی گئی اولاد چھن گئی تندرستی چھن گئی مال چھن گیا غربت آ گئی اور بیمار ہوئے تو ایسے بیمار ہوئے اسرائیلی روایات کو اگر ہم لیتے ہیں اس مقام پر تو ایو علیہ السلام ایو علیہ السلام سبحان اللہ سر سے پیر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو جس میں زخم نہ ہو اسرائیلی روایات کے مطابق سارا جسم زخموں سے سیاح ہوا سارا جسم زخموں سے چور ہے اور بعض روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ زخموں میں کیڑے تک پڑ چکے تھے کوئی کیڑا اگر گر جایا کرتا تھا ایو بل السلام اس کو اٹھا کے اپنے زخم میں رکھ لیتے کہتے میرے مہمان اللہ نے تیری رضا یہاں رکھی ہے اللہ اکبر آسمان والے رب نے گواہی دی انہیں وجد ہو ہم نے ایوب کو بڑا سور بندہ پایا ایوب ہمارے بندوں میں بڑا شور کرنے والا بندہ تھا ایوب علیہ السلام بھائی آزمائش اس ناہیے سے بڑی عظیم تھی شخص بچپن ہی سے غریب رہے اس کے لیے غربت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ایک شخص بچپن ہی سے مریض رہے اس کے لیے مرض کوئی بڑا مسئلہ نہیں ایک شخص شروع ہی سے اولاد سے محروم رہے اس کے لیے اولاد سے محروم ہی اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں لیکن آزمائش وہاں بڑی ہو جاتی ہے کہ دولت کی چھاؤ میں رہنے کے بعد انسان جو ہے افلاس اور غربت کی دھوپ میں آ جائے آزمائ سخت ہو جاتی ہے اولاد کی ایک شکن آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے کے بعد یہ نعمت اگر چھن جاتی ہے اور آفیت تندرستی ملنے کے بعد یہ نعمت اگر چھن جاتی ہے یہاں جو ہے آزمائش سخت ہوتی ہے تین تین آزمائش ہے ان بھی چھوٹے دولت بھی گئی آفیت بھی گئی سبحان اللہ ایو علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورت المبیا پڑھو اللہ تعالیٰ نے امبیا علیم السلام کی دعا کو نقل کیا ہے یاد کرو ایوب کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا انی نسانی الدر و انتر عمر راحمین ترور دگارہ مجھے تکلیف لائق ہوئی ہے مجھے مصیبت لائق ہوئی ہے میں مختلف مسائل کا شکار ہوں و انتر عمر راحمین اور ترور دگارہ تو سب سے زیادہ مہرمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے مانا ہے اللہ اکبر اللہ سے کوئی شکایت نہیں بیماری میں بھی انہیں اللہ تعالی مہرمان نظر آ رہ اس کو کہتے اللہ سے امید لگانا انہ بیمار ہو کر دعائیں کر دی شفا نہیں ملی شکوے کرنے لگی شکایتیں کرنے لگی بیماری میں بھی اللہ مہربان نظر آ رہا ہے غربت میں بھی اللہ ارحم الراحمین نظر آ رہا ہے اللہ انبیاء علیم السلام کی خصوصیت تھی مایوسی کہیں نہیں تھی انکر ام اللہ پرور دگارا مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے اور تو سب سے زیادہ مہربان ہے محسرین آئے نقطہ ذکر کرتے ہیں ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے مجھے شفا دے دے یہ نہیں کہا کیا کہا مجھے تکلیف لائق ہے تو سب سے زیادہ مہربان ہے مطلب یہ ہے فشنی نہیں کا شفا نہیں کا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دعا میں اللہ تعالی کے قضا و قدر سے رضامندی کا پہلو بھی ہے کہ پروگرگارہ میں تیرے سامنے اپنی مشکلات کو پیش ضرور کر رہا ہوں لیکن اگر تیری مسیحت یہ ہو تیری چاہت یہ ہو کہ میں زندگی کے آخری سال تک اسی حالت میں رہوں تو تب بھی میں اس حالت میں رہنے کے لیے تیار ہوں یہ میں فون نہ کہنے کا کامراہنی اسی روکو میں اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے کا ذکر کیا حکم الہی کی آنے سے قبل. اللہ کے قبل اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا دعوت دی اور قوم کے ایمان نہ لانے پر مایوس ہو کر قوم پر غصہ کرتے ہوئے بس اتنی بھول ہو گئی یونس علیہ السلام سے حکم اللہ کا انتظار کیا بر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور کشتی میں کیا سوار ہوئے کشتی ڈاوان ڈول ہونے لگی کشتی ڈول ہونے لگی اور زمانے کا تصور یہ تھا کہ کوئی آسی کوئی گنہگار کوئی خدا جب کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو پھر کشتی دعوان ڈول ہوتی ہے پہلے دونوں نے یہ سمجھا کہ کشتی شاید بوجھ زیادہ ہو گیا ہے لگیز زیادہ ہو گیا ہے سب لوگوں نے اپنے اپنے بوجھ اٹھا کے سمندر میں ڈال دیے کشتی تب بھی ڈاواں ڈول ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا یقیناً ہمیں ہم سے, ہم سے کسی کی وجہ سے کشتی رول ہو رہی ہے قرا ڈالا گیا علیہ السلام کے نام کا قرا نکل گیا دریا میں ڈال دیے گئے سمندر میں ڈال دیے گئے فلتا کا ماحول اوت ہوا ہوا ملین اور نکل گئے قرآن کہتا ہے مشری کے پیٹ میں جانے کے بعد یون صقل مشغلہ السلام کی مستقل دعا یونس علیہ السلام کا مستقل وغیفہ یاد کرو مچھلی والے کو جبکہ وہ چل دیا فَوَنَّ عَلَّمَّ نَقْدِرَ سمجھا کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے تو سمندر کی تاریخی ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریخی تاریخیوں میں اس نے ہمیں پکارا. اللہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائب نہیں تیری ذات پاک ہے ہر آپ سے پاک ہے ہر شریف سے پاک ہے اِنی من الظالمین, میں ہی ظالم ہوں میں ہی مارو, بندہ مجھے اثر و نگارا میری نرز کا اعترار میں کر رہا ہوں مجھ سے جو بھول اور سوکھ ہوئی اس کا احترام میں کر رہا ہوں قرآن مجید کہتا ہے یہی وہ مشغلہ ہے یہی وہ وظیفہ یہی وہ ذکر اور یہی وہ دعا ہے جس میں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ نہ جاتی قرآن کا نہ کا تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے قرآن کہتا ہے اور قرآن نے آگے کہا م ہم نے یونس کی دعا سن لی غم سے نجات دی وہ جو ٹینشن میں محتلات ہے اس سے نجات دی لیکن ہمارا یہ معاملہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ نہیں قرآن نے کہا وہ کیا علی ہم عالیہ ایمان کو بھی دوسرے تمام مومینوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں مطلب یہ ہے کم دن رضوانی یہ اتنی عظیم دعا ہے اتنا عظیم ذکر ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ وسلم عالیث نے بھی فرمایا کہ یہ دعا المخوض ہے یہ کرب زدہ انسان مصیبت زدہ انسان دنیا کا ستایا ہوا انسان مظلوم انسان مشکلات میں گھرا ہوا کوئی بھی انسان اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتا رہے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ضرور اسے نجات دوں گا مگر مسئلہ یہ ہے ہم دس بار پڑھتے ہیں بیس بار پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ سو بار پڑھتے ہیں پڑھ کے جاتے ہیں اللہ کے بندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سسلو سے معلوم ہوتا ہے فلو المس اگر وہ تصویر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے مسلسل تصویر کرنے والوں میں سے کہ ان اذکار کی تاثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ان اذکار پر مداومت کے ساتھ امیشگی کے ساتھ اور بار بار کار کو پڑھا جائے سو بار نہیں ہزاروں بار ان اذکار کو پڑھا جائے اللہ کے قزم انسکار کی, ان کی تاثیر آپ زندگی میں یہ رب العالمین کا ہے وہ بھی ہم نے صرف کو نجات نہیں دی علیہ ایمان کو بھی ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں یہ زکریہ علیہ السلام ہے علیہ السلام ہیں جن کی زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ بوڑھے ہو چکے ہیں ضعیف ہو چکے ہیں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ سر کے سارے بعض سفید ہو گئے ہیں ہڈیاں گل چکی ہیں دوسری طرف دینی باز ہے اولاد سے محروم ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ سے مایوسی نہیں دعا کرتے ہیں ربیلا سزرنی فرد ونت خیر الواری تھی ربیلا سگر نی فردو انتخی رولواری تھی مجھے اکیلا نہ چھوڑ پرو تو مجھے تنا نہ چھوڑ خیر الوارثین دگارہ تو سب سے بہتر وارث ہے یعنی مجھے میں اولاد کی شکل میں میرا کوئی وارث عطا فرما پرماف اور سڑے مریم اللہ تعالی نے اللي وهن العظم مني واشتعل الراس شيما ولم اقم بدعائك ربي شقيا فرودغارا मेरी हटियागल सुखी है और मेरे सारे सर के बाल सफेद हो चुके हैं मेरी नी बाल है इसके बावजूद فرودغارا मैं तेरे दर से मायूस ولم اقم بدعائك ربي شقيا یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں ان دعاؤں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے سب سے اہم بات جو ان دعاؤں سے معلوم ہوتی ہے تمام انبیاء کی دعا میں ایک مشترک بات آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اللہ تعالی کے اسماع حسنا کا وسیلہ لیا کرتے تھے ہر نبی کی دعا میں آپ دیکھیں گے اللہ کے اسماع حسنا کا وسیلہ ہے نبی جس جی ضرورت کی خاطر دعا کر رہے ہیں اس ضرورت کی مناسبت سے اللہ کے جو نام ہے ان ناموں میں سے مناسب نام کا خیر لہذا اللہ تعالی کے اسماء حسنا کا وسیلہ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحابی پر سے ہوا وہ صحابی دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللهم انی اسالک بانک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کوفو ان احد اذوا کر رہے تھے کہہ رہے تھے پروردگارا میں تو سے مانتا ہوں تیرے اسماء حسنا کے وسیلے سے مانتا ہوں تیری ہی اکیلی ذات ہے تو اکیلا ہے تو بڑا بے نیاز ہے تو کسی کی اولاد ہے نہ کوئی تری اولاد ہے نہ کائنات میں تیرے برابر کی کوئی طاقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سن کے کہا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ان اسمائے حوثنا کا وسیلہ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے ان اسمائے حسنا کا واسطہ لیا ہے جن اسماع حسنا کے وسیلے سے مانگنے پر کوئی دعا رد نہیں ہوتی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور بھائیو انبیاء علیہ کی دعا میں ایک اور بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ امبیالی مسلام دعاؤں کی سہولت میں جلد بازی نہیں کرتے تھے جلد بازی نہیں کرتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ اٹھائے اور چاہتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں حسن علیم السلام کی دعا میں مایوسی نئی جلد بازی نہیں وہ انتظار کرتے تھے انتظار کرتے تھے زندگی کی آخری فاش تک اللہ سے امید لگائے ہوئے رہتے تھے دعا کرنا ہمارا کام ہے اور دعا کب قبول کرنا وہ رب العالمین کی مشیت اس کا فیصلہ اس کے حکمت ہے اس کی حکمت ہے دعا کی قبولیت کی شرد آخر نے بتائی اس کا جواب بولیے حاضر یا تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوگی شرط یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرے آج ہماری دعا میں بہت بڑی کمزوری جلد بازی ہے ہم چاہتے ہیں کہ فوراً دعا قبول ہو جائیں یہ انبیاء اور رسول ہیں یہ ایوب علیہ السلام کو اٹھارہ سال انتظار کرنا پڑا اٹھارہ سال انتظار کرنا پڑا زکری علیہ السلام کو اس بڑھاپے تک انتظار کرنا پڑا کہ جس بڑھاپے میں سر کے ازارے پاس سفید ہوگے اللہ موجود اور یہ موسیٰ علیہ السلام مسا ہارون علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا دنیا ربنا, عن ربنا سلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام فرون اور اتمام حجت کرنے کے بعد دعوت پہنچانے کے بعد جب وہ ہر طرح سے انکار کرنے لگے دعا کی کہا پور ودی گارا رب نے فر کو آل فرم کو زینت دیئے، مال دیئے، سرح مال دیئے، کو غارت کر دے ان، ان کے دلوں کو سخت کر دے امین کے ایمان نہ لا سکے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اے مسالہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی اور دعا کی تبولیت کا اثر کا ظاہر ہوا فروغ کب ڈبویا گیا اس دعا کے چالیس سال وقت ہو جاتے ہیں علیہ السلام کو اپنی اس دعا کی قبولیت کا اثر دیکھنے کے لیے چالیس سال انتظار کرنا پڑا بندے کا کام دعا کرنا ہے اور جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں اس کا دیا جانا بہتر ہے یا نہیں یا بہتر ہے تو کس وقت دیا جانا بہتر ہے یہ رب العالمین جانتا ہے احکم کم جانتا ہے یہاں مجھے اور آپ کو اس کے فیصلے سے راضی رہنا پڑے گا مجھے اور آپ کو یہ حق اور یہ اختیار نہیں ہم یہ کہیں کہ ابھی ایسا فرما اور اسی دیں دن صابقرام رضوان اللہ علی اجمعین میں بعد صحابہ ایسے تھے جبڑے مستجاب الوات تھے بڑے مستجاب تھے ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی وہ اللہ سے جو بھی مانگے رب العالمین ان کی دعائیں سن لیا کرتا تھا یہ سات بھی نبی وقاص رضی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی اللہ سات بے نبی وقاص جب بھی تجھ سے دعا کریں ان کی دعا قبول فرمانا اللہ کے نبی کی دعا دی نتیجے میں سات بے نبی وقاص رضی اللہ بڑے صحابی تھے. کوئی بھی شخص بھی نبی کو ستاتے ہوئے, دیتے ہوئے, پریشان کرتے ہوئے تھا کہ اگر یہ دعا کر دیں گے تو ان کی بدعا ہمیں تباہ کر دے گی اور, اور حاضی میں مشہور واقعہ بھی اس سلسلے میں آتا ہے وہ ایسے کرمی رحمت اللہ علیہ سے وہ ایسے کرنی اندر شمار تعبین میں آتا ہے مستجاباد سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور کیوں قبول ہوتی تھی ماں کی خدمت کی وجہ سے ماں کے اتنے خدمت گزار تھے ماں کے اتنے وفادار تھے ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالی کے نزدیک ان کا رتبہ ان کا درجہ اتنا بلند ہوا کہ وہ مستجاب و ہو گئے تھے ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی تھی تو بھائیو اللہ سے مانگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیث میں بڑی دعائیں سکھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبات میں ازوان اللہ کو کو چھوٹی, چھوٹی دعائیں سکھائیں ایک کو کہا اللہم انی ایک کہ میں اور اور دعا سکھائی اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے درست کر دے ایک اور صحابی کو آپ نے دعا سکھائی اللہ چیز میری میرا خیر اور میری بھلائی ہے اس کا الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ پیاری دعا یہ بھی من ہے آپ دعا کرتے تھے اللہ انایا من قلب لا کل ومن نفس لا نسل ومن اومن لا تجمہ ومن دعا اللہ بولا برور جگہ میں ایسے دل سے پناہ مانتا ہوں میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس دل میں خوش و خوشو نہ ہو تیرا نہ ہو ان جذبہ ہو. ہو نہیں ہوتا میں ایسی دعا سے پنا چاہتا ہوں جو دعا کی شرف قبولیت سے محروم رہتی ہو کتنی پیاری دعائیں سکھائی میں اشفاري دو اور اللهم رب جبريل وميكائيل واسراف صافر السماوات والنار عالم الغيب والشهاده عند تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الذين مقتلب فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى الصراط المستقيم رحمت اللہ علی لکھتے ہیں کہ جہاں بھی دین کے کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے جہاں بھی بندے کو اجتباع ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں یہ دعا اگر زیادہ سے زیادہ پڑی جائے رب العالمین جو بات حق ہے اس کے لیے انسان کو شرح سدر کر دیتا ہے حق اس کے سامنے واضح ہو کر آ ہے اگر اس دعا کا اہتمام اللہ جو جبریل کرب ہے اصرافیل کرب ہے نکائل کرب ہے بندوں کے تمام اختلافات میں تو ہی فیصلہ کرنے والا جن باتوں میں اختلاف ہو رہا ہے مجھے ان باتوں میں حق کو اپنانے کی توفیق دے دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی معنی میں یہ دعا بھی کرتے تھے اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه پروردگار اج تو حق ہے اسے ماری نظروں میں حق بتا اور اسے ماننے کی توفیق عطا فرما جو باطل ہے اسے ہماری نظروں میں باطل دکھا اس بچنے کی توفیق عطا فرما آپ حلال روزی مانگتے کیسے تھے اللهم اس کے لیے بحلال كان ابلی نیتی فتل کا ہم منصوبات پر دگانا ہمال روزی دے کر حرام سے بے نیاز کر دیں اور پرور اپنے فضل سے ہمیں اس قدر نواز کہ دنیا ہما سیاح سے ہم بے نیاز ہو جائے بھائیوں اللہ, اللہ کے نبی کی کیسی پیاری پیاری دعائیں کتب حدیث میں منقول ہیں ہمیں چاہیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان اوقات میں کریں جن اوقات میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں ازان اور اقامت کے درمیان دعا کریں ازان اور اقامت کے درمیان اللہ سے مانگے فرض نمازوں کے بعد اللہ سے مانگے اور راتوں میں اٹھ کر رات کے آخری پہر تحج کے اس وقت دعا کرے جس وقت رب العالمین سوال کر رہا ہوتا ہے ہے کوئی ماننے والا اس کی مراد میں پوری کرو ہے کوئی مفصرت طلب کرنے والا جسے میں معاف کرو ہے کوئی رحمت والا کہ جس پر میں رحم کروں قبولیت کے جو اوقات ہیں اور اسی طرح جمعہ کے روز اثر باد کے درمیان کا جو وقت ہے ہر جمعہ اس کو بھی قبولیت کی دعا کا وقت بتایا گیا ہے اللہ سے مانگو منت اللہ آلی جو اللہ سے مانگتا نہیں جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پہ غصہ آتا ہے بندگی کا سب سے بڑا مظہر دعا ہے بندگی کا سب سے بڑا مظہر دعا ہے اللہ سے مانگو عاجزی سے مانگو انکساری سے مانگو اس کا حسنا کا واسطہ دے کر مانگو ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں اکرم کے اللہ سے مانگو اسرام سے مانگو اور یاز الجل علی و کے وسیلے سے مانگو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے رب العالمی سے پرورزگا کہنے والے کو سننے والوں کو توفیق بھی فرمائے کہ ہم اللہ تعالی سے ماننے والے بندے بنیں صرف اللہ سے ماننے والے بندے بنیں اللہ تعالی ہمیں اس کے اس کی جانب رجوع ہونے والے اس کا کسرت سے ذکر کرنے والے اور اسی سے اپنی ہر مراد ماننے والے بندوں میں سے بنائے اللہ کرے امین بارک اللہ بارک اللہ لا حول ولا قوه الا بالله القران العظيم فلا تعلو اياكم بما فيه من الايات ربك الحكيم انه تعالى بر و رحيم رب